بسم الرحمن ناحمن الرحمہ الحمد اللہ محمد وعلّہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متبی السکت مسلم شاستم خان السلام عرض اور بلاوتِ سلسلہ درس کے نام درخت نمبر انتیس آخر خانوں تک پہنچا رہا ہوں عبارخانوں تک آج سفر نمبر اکیس اور پہلے سطح سے شروع شرورہ یہ بھی پانی ہی کے بارے میں ہیں کل آپ کو بتایا ایک پانی اگر جو ہے تازہ پانی جسے ہم بولتے ہیں اس کا رام ووم مزہ ہر چیز صحیح ہو اور اس وقت میں فروخوا جاری ہو یا رکاؤ ہو وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے یہ تھوڑا ہو تھوڑا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی کمی اور زیادتی کو نہیں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچے فرمایا تھا پانی جو ہے اگر رکا ہوا اور بہت زیادہ ہو کہانی ماؤ راک رکا ہوا پانی ان کا نازی بہت زیادہ ہو تو حکم ہو حکم الجاری جیسے بڑے بڑے تالابوں کی طرح تو اس کا بھی جاری پانی کی طرح ہے یہ وائن فرما تھا اب آگے فرما ہیں اگر اضاقہ نلماؤ کلطین اگر پانی کی مقدار قلتین کے مقدار کا ہو یہ قلتین جو ہے عرب عربی پیمانہ ہے اس کا قلتین سے مراد جو ہے جیسے کہ ہے ہاں یوں سمجھو چھوٹا سا ہوش ہے چھوٹا سا ہوش ہے شاف میں اس کو کور سے تعبیر کر لیتے ہیں یہ دنوں کی لیکن مقدار برابر نہیں ہے قلتین جو ہے یہاں پہ جو شاست فرما رہے ہیں وہ ماؤ ایک چھوٹا سا ہوش ہے ہاں اس میں پانی کی مقدار بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں جب پانی کی مقدار قلتین کے مقدار کا اور اس کو آن یعنی قلت تین سے مراد میرا شاسی فرماتی یہ ہے خمس میت رتل بل عراقی یہ عراقی پیمانہ ہے عراق عراق میں استعمال ہونے والے پانچ سو رتل عراقی یعنی پانچ سو یوں سمجھو عراق میں استعمال ہونے والے لیٹر مثلا اس طرح کا پیمانہ ہے. اور میت من ب سلطان یہ من سلطانی ایران میں چلتی ہے یا سو من سلطان استعمال ہوگا کہ ایک من سلطانی میں پانچ ریتل عراقے آتے ہیں تارب تو یہ مقدار تو عراقی ریتل کے لحاظ سے کہا اور من سلطانی کے لحاظ سے کہا لیکن ہمارے اردو کے لحاظ سے جو ہے یہ پانچ سو ریتل عراقی ہمارے میں تبدیل کرنے کتنا بنتا ہے تو طالباً جو ہے دو سو ایک کلو بنتا ہے طالباً جو ہے دو سو ایک کلو پانی کا مجموعہ جو ہے ہاں یوں سمجھو دو دو سو سو کلو کا دو بیریل مثلاً اتنی مقدار ایک جگہ پر جمع کریں کسی ہوشچے میں ہاں جی کسی ٹنکی میں تو اس پانی کا حکم بیان کریں تو تعریباً یہ تعریباً اتنی مقدار کو ہو یعنی سو من سلطانی کا تو من سلطانی اور رتِ سے آپ کو یقینی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو میں نے رت الِ کو میں نے چینج کیا ہے تو چینج کیا تو یہ تعریباً دو سے ایک کلو بن جاتا ہے دو سو ایک کلو بن جاتا ہے تو یوں سمجھو دو سو ایک کلو پانی کے میدار ایک چھوٹے سہوج میں چھوٹی سی ٹنکی میں جمع ہو تو اس پانی کے کیا حقم ہے مدیں ایسی مقدار پانی میں وقاف ہی ہے اور واقع ہو جائے پڑ جائے اس پانی میں روس یعنی گوبر معقول اللام حلال گوشت جانور کا ماکول کھائے جانے والا لام گوش وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا گوبر اس پانی میں پڑے ہاں جی لیکن تھوڑا سے بڑا ہے علم یغیر اوصاف وصلاثات میں تھوڑی مقدار میں پڑھنے کی وجہ سے تغیر نہیں دیا ہاں متغیر نہیں کیا اس گوبر نے اوصاف اور صلاح پانی کی تین صفتوں کو ہاں پانی کی تین صفت کون سی ہے اللہ آپ کو بتایا تھا نہیں پانی کے رنگ بو اور مزہ ان تینوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو نارمل وہی اسی پانی کی صورت میں ہے تو اس میں تھوڑا گوبر پڑا ہے لیکن پانی کے تینوں صفر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ساتھ ہی آپ کو ولا یو جد غیر ہو اور نہیں پایا جاتا ہے اسی پانی کے علاوہ اور کوئی پانی آپ کو نہیں مل رہا تو پھر کیا اسے اس تحالت کر سکتے ہیں فرماتے ہیں ہاں یجوز و تہارت بھی جائز ہے اس پانی سے تحالت کرنا وضو غسل کرنا جائز ہے مجبوری کے موقع پر چونکہ اور پانی نہیں مل رہا ہے اس وجہ سے ولا یوجت غیر ہو اور پانی نہیں مل رہا ہے اس لیے یا بھی پھر اس پانی سے تہارت جائز و ان واقعہ اور اگر اسی پانی میں اسی قلتین کی مقدار میں یعنی دو سو ایک کلو کے کی پانی کے مقدار اگر ٹنکی میں جم ہے اس مقدار پانی میں واقع ہو جائے کیا چیز واقع ہو جائے غیر و کوئی اور ناپاک چیز ہاں کوئی اور ناپا جیسے خون گرا اس میں ہاں کوئی چیز اس میں کوئی مڑدار اس میں گر گیا تو کوئی بھی ناپاک چیز اس میں گرا غیر توہنی سوال ارواز ہے یعنی گوبر کے علاوہ گوبر نہیں گرا بلکہ کوئی اور ناپاک گرا گوبر کے علاوہ کوئی اور ناپاک چیز جو آپ نے نہ جا آپ نے پہلے پڑھی ان میں سے مین مثال دی خون اس میں پڑا تھوڑا خون اس میں گرا یا ابستان جافی یا اس پانی میں استنجا کیا احاد احادن کسی آدمی نے کسی بھی شاہ نے اس میں سنجا کے اور سنجا کا پانی اس میں گرا تو پھر لم یا جو تہارت بھی پھر تو جائز نے اس پانی سے تحالت کرنا اس پانی کا استعمال کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں وہ پانی اپنا پاک ہو گیا چونکہ سمجھ پھر اس سے تحالت جائز نہیں ہے نہ کپڑے کو پاک کرنا نہ بزوگوں سے لہن نہ تغیر کیونکہ اس صورت میں اب اس پانی کے اوثاف ثلاثہ تین سے بتیں رامب مزہ میں تغیر ہو جائے لان نہ ہو کیونکہ تغیر ہو جائے اولا یہ تغیر یا تغیر نہ ہو جائے ہاں جی دونوں ستوں میں کانہ نہ یہ پانی اب نازیز ہو گیا ہے یہ پانی اب ناپاک ہے اس کا استعمال آپ کے لیے اب جائز ہے نہیں ہے تو یہ آپ کو قلتین کی مقدار کا دو سو کلو کے ہاں جی دو سے ایک کلو کی مقدار کا پانی کہیں جمع ہے تو پھر اس میں جو کوئی گوبر پڑ جائے اس کا حکم یا کوئی نجی چیز پڑ جائے اس کا حکم آپ کو بیان ہو گیا ابھی حکومت ہیں ایک تالاب ہے اس کے طول و جو ہے دس ہاتھ ضرب دس ہاتھ یعنی اس کے طول بھی دس ہاتھ عرت بھی دس ہاتھ ہے اور ایسے ہی جو ہے اس کے سے برابر یا ایسے تھوڑا کم اس کے عرت امک بھی ہے گہرائی بھی ہے تو اس سے تو پھر کیا دس ضرب دس یعنی طول اور عرض دس دس ہاتھ کا ہیں اس میں کوئی نجیس چیز کے جائے اس کا کیا حکم ہے فرماتے ہیں ام الزی وہ ال پانی وہ تالاب کہ عشرت و عضورین عشر دس کو بولتے ہیں عذر ذرا ان کے جمع ہے یعنی ہاتھ ہاں جی یعنی گس کو آدھا حصے کو ہاتھ بولتے ہیں آدھا میٹر کو ہاتھ بولتے ہیں یہ دو ہاتھ میں جو ہے ایک میٹر بن جاتا ہے فرماتے ہیں ام الزی وہ ال پانی جو عشرت و عضرین فی عشرت عضرئین ہاں جی یعنی ضرب دس، اس کو اردو میں ہی بولتے ہیں دس دس ہاتھ ہی آرشت دوسرے دس ہاتھ میں یعنی مطلب کیا ہے طول انواع یعنی اس کے طول بھی دس ہاتھ ہیں عرض بھی دس ہاتھ ہیں اتنے میں بڑا ایک حوص ہے اور اس بڑا حوض میں وواقع واقع اور واقع ہو جائے اس حوض کے پانی میں غیر تعرین کوئی ناپاچی اس میں اس کے ایک کونے پہ گر گیا ایک کونے پہ سینٹر میں نہیں گرا ایک کونے پہ گر گیا تو پھر اس پانی کو پاک ہونا نہ ہونا کیسے سمجھیں گے فرماتی تحریک ہے تو پھر ہلائیں گے طرف ہے تاہر وہ سائڈ جو پاک ہے ادھر سے آپ ہلائیں گے ہلانے پہ ان لمحہ تہر اگر نہ ہلے طرف و نجس وہ نجس والا سائڈ نہ ہلے یعنی ادھر کا لہر وہاں تک نہیں پہنچتا ہے تو پھر لم تغل اور لمب اور ساتھ ہی تغیر نہیں کیا اس نجیس سے اس کے اس پانی میں گرنے سے اس کا رنگ ریہ ہو اس کا بو وطا مو اس کی مزہ ان میں سے کسی چیز میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یجو تحالت و بھی تو جائز سے اس پانی سے تحارت حاصل کرنا القراہی کر مخروف طور پر <تصفح> لیکن یہاں ایک چیز جو ہمایت طرف طاہر کو ہلائیں گے تو کیسے ہلائیں گے جہاں تک ہمیں سمجھ میں آتا وہ یہ ہے فرش کو ادھر جو ہے ایک نجیس جو جس مقدار میں گرا ہے ایک پاؤ کی مقدار کا کوئی چیز گرا ہے تو آپ اس سائڈ پہ بھی اسے ایک پاؤ کی مقدار کا کوئی پاک چیز آپ چھوڑیں پاک پتھر مثلا اس میں چھوڑیں تو پھر دیکھو اس کا لہر کہاں تک جاتا ہے اس کے لہر آخر تک پہنچائے ہیں نجیس تک پہنچا ہے اسے تک اس سائڈ تک جانا نجیز گرایا یا نہیں پہنچا ہے اس طرح آپ اس لہر کے اندازے کو کھن سکتے ہیں ہاں جی اور یعنی جتنا جو چیز گیرہ ہے وہ بڑی چیز گرا ہے چھوٹی چیز گرا ہے اسی طرح سے اس طرح کا تحریک جو حرکت ہے وہ بھی تھوڑا زور سے اور ہلکا اس لحاظ سے ہوگا تب جا کے آپ کو انداز ہوگا ورنہ حرکت ہے زور سے حلقہ لگائیں تو پہنچ جائے گا ہلکا لگائیں تو نہیں پہنچے گا ہاں جی تو اصل چیز پر جو چیز گرا ہے اسے کے مقدار کی کوئی چیز وزن کے لحاظ سے دوسری طرف پہ پھینکیں جو پاک طرف ہے پھر دیکھیں لہر آگے پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے کیونکہ پانی زیادہ گہرا ہو تو الہر آگے کم پہنچتا ہے پانی ہر نیچے اوپر زیادہ پانی گہرا زیادہ نہ ہو تو لہر دور تک چلا جاتا ہے اس لیے جو یہاں انہوں نے یہ معیار معیار فرمایا تاہم یہ بھی مجبوری کے موقع پر ہے اس سے جو ہے مجبور ہو تو پھر اسے استعمال کرنا طارت کے لیے مقروف طور پر جائز ہے آگے فرماتے ہیں وہ قیان قیان میدانوں میں ہاں جی بل بوادی اور جنگلوں میں جنگلوں میں جو ہے میدانوں میں جنگلوں میں جا آبادی سے دور ہے ان واقع اور اگر واقع ہو جائے فلمائے پانی میں صرف جی میدان میں واقع واقع ہو جائے پانی میں رو سو گوبر معقول اللہم ایسے جانور کا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے معقول کھائے جانے والا آج کل عربی زبان میں کھانے کو بولتے ہیں معقول کھائے جانے میں لحم گوشت ایسے جانور کا گوبر جس کا گوشت کھایا جاتا ہے یعنی حلال گوشت جانور کا گوبر جو ہے واقع ہو جائے پانی میں وہ یغیر ہو وہاں تالاب ہے اس تالاب میں کوئی گوبر پڑ جائے حلال وہ جانور کا اس کے رنگ وہ تعیر کرے اس کے رنگ یا بو یا مزہ کو تعیر کرے لیکن والدغور ہو لیکن اس علاقے میں اسی کے علاوہ کوئی پانی ہے ہی نہیں جیسے پاکستان میں جو ہے بلوچستان کے میدانوں میں اور جنگلوں میں جہاں ایسے ہی تالابیں ہوتی ہیں بارش کے پانی کو جمع رکھتے ہیں اور اسے کو استعمال کرتے ہیں اس میں جانور بھی پیتے ہیں انسان بھی پیتے ہیں سب پیتے ہیں تو وہ لاجوج بغیر اس کے علاوہ اور کوئی پانی ملتا ہی نہیں ہے ہی نہیں تو پھر کیا کریں کہتے ہیں یہ جو تو اس کا پانی کا پینا جائز سے وہ استعمال ہو اس کا استعمال بھی جائز سے اس طرح مجبوری کے موقعوں پر جب اور کوئی پانی نہیں مل رہا اس کے علاوہ اور کوئی پانی ہے نہیں تو مجبوری کے طور پر اس کا پینا استعمال جائز ہے لیکن وضو کے لیے جو ہے کہتے ہیں وہ یہ جود لیکن نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے خود تعمیر کرنا جائز ہے ایسے موقعوں پر بطر کو اور پانی کے استعمال کو چھوڑیں یہاں پر اور تعمیر کر کے نماز پڑھیں چونکہ یہاں بدل موجود تھے اس لیے کو یہ جیسے پانی کے استعمال کو چھوڑ کر تعمیر کرنا سے اس مقام پر آگے فرماتے ہیں والماؤ وزت تو ملا پانی کو جب استعمال کیا جائے پھر غیر اجالت نجا یعنی ناپاک چیز کو دور کرنے کے لیے نہیں ناپ... ایک وہ چیز جو ناپاک نہیں ہے اس کو ہاں دور کر... اس کے لیے استعمال کیا بس اس کے مطلب یہ ہے اس کو پہلے میں مطلب سمجھا دوں یعنی آپ نے آپ کے وضو کا پانی آپ نے چہرے کو دہیا وضو کرتے ہوئے ہاتھوں کو دھویا یہ پانی یہ پانی جو نیچے گرا ہے یہ پانی آیا پاک ہے یا ناپاک ہے پاک ہے تو ٹھیک پاک کرنے والا بھی ہے یا صرف پاک ہے اس سلسلے میں یہ حکم بتا رہے ہیں تو شہزن فرماتے ہیں یہ جو آپ نے جس کو دیتے ہیں حادثہ سے حکمی شہزین نے فرمایا اس کو دوہ تو ہم دوہ لیتے ہیں ورنہ کوئی نہ پاک چیز صاحب کے ہاں جی وضو کا کہ اعضا پر لگا ہوا نہیں ہے تو اس وقت آپ وضو کے اعضاء کو جب آپ دوہ گے تو وہ پانی جو ہے فرماتے ہیں یہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے بتائیں اس میں اگر آپ تازہ پانی تھوڑا سا ملائیں گے تو یہ پاک کرنے والا بھی ہو جائے گا اس طرح ہیں غسل کا پانی بھی اس میں غسل کا آپ پورا سر کو دکھا دائیں بائیں جانب کو جسم کو جو دوہیا ہے وہ پانی پاک ہے پاک کھانے والا نہیں ہے ہاں البتہ اس میں کوئی نجیس چیز بھی شامل ہوا ہے تو وہ ناپاک ہے اس لیے ہمیں غسل کیا تاریخی میں آپ نے پہلے پڑھ لیا پہلے جسم کو پاک کرنا ہے استنجا کرنا ہے کہیں بھی کوئی نجیس چیز لگاؤ میں نے خواتین کے لیے جسم پر بچے نے لیے پیشاب کیا وہ لگاؤ ہے یہ چیزیں غسل سے پہلے پاک کرنا ہے پہلے پاک کرنا ہے وہ پانی جو ناپاک ہے جو گرا ہے اس کے بعد صرف جو غسل میں استعمال ہوا جو پانی سر کو دھونے کے دائیں بائیں دھونے کے لیے اس پانی کا حکم بتائیں یہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے اس میں لیکن اگر آپ کوئی تازہ پانی شامل کریں تو یہ پاک ہو جائے گا ولماؤ پانی دستوں میں لجب استعمال کیا جائے پھر غیر ادالت نجاست ناپاک چیز کے غیر میں کو دور کرنے کے لیے غیر میں استعمال کیا جائے اس سے غیر عدالت نجاس یعنی آنی اس سے میرے مراد یہ ہے کہ رف الحدث الحقمی حقمی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے جیسے بے وضو ہونے کی حالت کو دور کرنے کے لیے تو پھر تحرتیں دونوں تحم یعنی وضو کے لیے جو پانی استعمال کیا اور غسل کے لیے جو پانی کیا تحرتیں وہ پانی کیا ہے فاوت طاہر یہ پانی پاک ہے لیکن غیر متحرین پاک کرنے والا نہیں تو لہٰذ اس پانی کو وہ ان جمعہ اس پانی کو اکٹھا کیا جائے حتی تک کا جہاں تک یہ اس پانی کی مقدار پہنچ جائے قلطین کی مقدار وہی دو سو ایک کلو کی مقدار کو پہنچ جائیں مشہور ملا کر ملا کر بیمائیں کرائیں تازہ پانی تازہ پانی کچھ ملا کر یہ قلتین کی مقدار کو پہنچ جائیں اور وہ پانی تازہ پانی اکاللہ اس پانی کے مقابلے میں کم ہو اور وہ یا زیادہ بہرحال کچھ تازہ پانی آپ نے اس پانی میں ملائے اس کو جمع کر کے تو یہ سارا متحرن تو یہ پانی اب پاک کرنے والا بھی ہوگا مگر سو صرف خود کو جمع کرے تو اسے پاک ہے لیکن جب اس میں آپ دوسرا پانی بھی ملائیں گے تازہ پانی بھی کچھ مقدار یا آدھا آدھا یا ایت ایک ایک تیا ہی حصہ جتنی مقدار میں آپ نے کچھ ملایا تو یہ دونوں پانی پاک ہو جائے گا تو یہ جو ہے اس سے استعمال جو اسی وجہ سے آپ جسم دہتے ہوئے جو پانی ہیں سر دھوتے ہوئے جسم دہتے ہوئے جو پانی اس اگر بالٹی میں گیل جائے بالٹی کا پانی نجیست نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ پاک ہے وہ پانی بھی پاک ہے تو پاک پاک شامل ہونے سے ناپاک نہیں ہوتے اس لیے وہ پاک ہے پاک ہے ناپاک ہے نہیں ہوتے یہ سوالات اکثر کرتے اس لیے میں بتا رہا ہوں تو یہ وضو اور غسل میں جو پانی استعمال ہو رہا ہے سنجا کے لینے غلط میں پہلے جو, جو جس میں کوئی ناپاک چیز ہو اس کو دور کرنے کے جو پانی استعمال کیا وہ تو نذیس ہے وہ لیکن جو صرف چہرے کو دھونے کے ہاتھ میں سر دہنے کے لیے جو وزو قسم میں پانی استعمال ہوا ہے وہ پانی جو ہے وہ پاک ہے پاک کرنے والا نہیں ہے لیکن اس میں اگر ہم تازہ پانی ملایا تو پاک کرنے والا بھی ہے انہی کلمات کے ساتھ آج کے اندر سے کام کرتا ہوں خدا ان کو سمجھ کر جن کے اقامات کو جان کر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیہ